تمہیں تو مانا ویسے بھی نہیں آتے اربیت سے تم لوگوں کو کام نہیں ہوتے لیکن کسی بھی مترجم کو لے آؤ مترجم جو ہوگا تو تمہارا نہیں ہوگا کیونکہ تمہاری جماعت کا کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہے وہ یا تو دیوبندی ہوگا یا ہوگا یا بریلوی ہوگا چلا لے آؤ اب لوگ ان کو کہتے ہیں کرو نا ترجمہ وہ کہتے ہیں آپ لوگ چھوڑو آپ نہیں سمجھتے اس بات کو تقریباً صرف اس تقرار پر ہمارا حدا پونے گھنٹہ گزر گیا کہ وہ ہم کہتے ہیں ترجمہ کرو وہ کرتا نہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو جب بدتمیزی انہوں نے شروع کیا اس میں سے ان کے پرانے پرانے لوگ جو میرے سمجھ سے باہر ہے کہ چالیس چالیس سالوں نے ان کے ساتھ گزارے ہوں گے وہ کڑے ہو گئے کہتے ہیں آج ہم کو اس مسئلے کا پتہ چلا کہ کئی سالوں سے جو ہم سنتے تھے کہ قرآن سے مردے کا عذاب ثابت نہیں ہے اب وہ قرآن کے بس سے آیات پڑھ کر سناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو عذاب دیتا ہے اور ہمارے پاس سے ان کو جواب نہیں ملتے یہ کتنا اندھیرے میرا کتھ تم لوگوں نے ہم کو تو یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ مردے جسم کو اللہ جاب دیتا ہے ممات کا لفظ ہے کیونکہ روح کے بارے میں یہ بات اتفاقی ہے سمجھو اس کو روح کے بارے میں کہ روح مرتے نہیں ہے روح صرف اس وجود سے جدا ہوتا ہے تو مردہ اس کو تب کہتے جب اس سے روح نکالا جائے تو میت کا اطلاق روح پر نہیں ہوتا وہ صرف جسم پر ہوتا ہے تو میت کا لفظ آ گیا وہ ان کا دو قریب تالا استفیظ ہونا کا کہ آپ کو اکھاڑ دیتے وہ من اردے زمین سے مانا آپ کے قدموں کو اکھاڑ دیتے ہیں اور مکے سے آپ کو نکال دیتے تاکہ آپ کو وہاں سے نکالے منہا لئیرجو کا تھا کہ نکالے آپ کو منا اس سے وہ دخ لائک اس وقت وہ نہیں ٹھہر سکیں گے خلاف کا آپ کے بعد اللہ کلیلہ مگر بہت توڑے مانا ان لوگوں کا کام کیا ہے یقینی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو ڈگمگا دے اکھاڑ دے اور آپ مکے سے نکل جائے مجبور کرے آپ کو لیکن یاد رکھنا جب آپ نکل جائیں گے تو یہ بھی نہیں رہیں گے اور ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا اور ایک ہجری پہلے ہجری ایک پہلا سال تو گزر گیا اور دوسرے سال میں جنگ بدر ہوئی دوسرے سال میں اللہ تعالیٰ نے مکے کے سرداروں کو ہلاک کیا بدر نے تو حضل خلاف اللہ کا لا آپ کے بعد یہ پھر بہت کم عرصہ رہیں گے اور اللہ ان کو ہلاک کرے گا فرمایا سننا تمن خدا طریقہ ہے یہ جو پہلا گزرا ہے پہلا بیجا اللہ تعالیٰ نے یہ تو وہ طریقہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے پرانا طریقہ ہے میں سنت من قدا السلام طریقے ان کے جن کو ہم نے بھیجا قبل کا آپ سے پہلے نر رسول نا اپنے رسولوں میں سے یہ ان کے طریقوں میں سے ہے جسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا نا صالح علیہ السلام کو علاقے سے نکالا لطل علیہ السلام کو نکالا اس ترتیب سی نلیہ سلط والام کو نکالا تو پیچھے کیا رہا عذاب پھر اللہ تعالیٰ قوم کو نہیں چھوڑتے جب نبی نکل جاتے ہیں سنت نا تحویلا نہیں پائیں گے اب ہمارے طریقے اور قانون کو تبدیل ہمارے قانون میں تبدیلی نہیں ہے اگر یہ آپ کو نکال دیں گے تو ان کو نہیں گے. قائم کرو نماز لید کی شم سے سورج کے ڈلنے کے ساتھ علاقہ ذکی رات کے اندھیرے تک وہ قرآن الفجر اور قرآن فجر میں ان قرآن الفجر یقیناً قرآن فجر کا جو ہے کان مشہودہ ہے حاضر ہونے کا اس میں پانچ نمازوں کا ذکر ہے سورج ڈل جائے اس کے بعد نمازیں شروع کرو اس میں ظہر اصر مغرب شاہ وسعک لے لینا رات کے اندھیرے تک اور قرآن الفجر فجر کی نماز کو الگ ذکر کیا فجر کی نماز میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے آتے ہیں فرمایا کہ سورج ڈل جانے کے بعد نمازوں کا اہتمام شروع کرو زور کی نماز پڑھ لو اثر پڑھ لو مغرب پڑھ لو ایشا پڑھ لو اور پھر فجر کو الگ ذکر کیا فرمایا کہ فجر کے وقت فرشتوں کا حاضری ہوتا ہے ان قرآن الفجر کا نمش ہودا قرآن الفجر سمراط سلاۃ الفجر ہے اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی وہ من اللی اور رات کے وقت فتح جد فس کرو آپ اس قرآن کے ذریعے سے مانا محنت کرو مشقت کرو قرآن کو پڑھو فتح محنت کے ساتھ اس قرآن کو پڑھو نا فلت اللہ کا نفل ہے آپ کے ریاسا قریب ہے ربو کا مقام محمود کڑا کرے گا آپ کو اللہ تعالیٰ جو کہ آپ کا رب مقام محمود میں یہ ہے تو نفل آپ کے لیے بھی لیکن اس کے عوض میں اللہ رب العالمین آپ کو ایک خاص مقام دینے والا ہے مقام محمود جس کو مقام وسیلہ بھی کہتے ہیں شفاعت کا مقام اللہ تمہیں دے گا نبی کو تاجد پڑھنے کا حکم ہے اور امتیوں کو بھی حکم ہے تاجد کی نماز ابتدا اسلام میں فرض رہا فرض جو کہ صورت مزمل میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ بعد میں اللہ تعالیٰ اس میں تخفیف کی اور نفل کے طرف منتقل ہو گیا سابق کرام اس نماز کے بڑے پابند تھے ابھی تو امتی مسلمہ میں اللہ ماشا اللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمت سے نوازا ہے ورنہ نہ فرض نمازیں رہ گئی ابھی رمضان کا مہینہ ہے صبح کی نمازوں میں دیکھو جس مسجد میں بس صفحے ہوگی رمضان کے گزرنے کے بعد پھر دیکھو بیس میں سے اٹھارہ گیب دو رہ جائے جہاں دو ہوگی تو اس میں سے پونے دو گیب پونے رہ جائے گا یہ مسجدوں کے فجر کی نماز کا حالات رہ جاتے تاجد پڑھنا تو دور کی بات بخر ربی عت کلنی متخل حسن اور کہو اے میرے رب داخل کر مجھے داخل کرنا سچائی کام سچائی کے ساتھ وہ آخرجن مخرجسن اور نکال مجھے نکالنا سچا سچائی کے ساتھ دخول اور سچائی کے ساتھ خروج وہ اور بنا دے ان کا سلطان اپنی طرف سے غلبہ مدد دینے والا سلطان غلبہ نصیر مدد دینے والا غلبہ مانا سچائی کے ساتھ مجھے داخل کر دے سچائی کے ساتھ مجھے نکال دے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ ہر جگہ میرا جانا ہو تو سچائی کے ساتھ ہر جگہ سے نکلنا ہو تو سچائی کے ساتھ میری پوری زندگی سچائی پر گزر جائے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نیامت ہے سچائی جی ولک بکھ سچائی کیا کرتا ہے نجات دیتا ہے اور جھوٹ کیا کرتا ہے بندوں کو ہلاک کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ سے سچائی کے دعا مانگو کہ اللہ سچائی میں مجھے داخل کر دے اور سچائی کے ساتھ مجھے علاقے سے نکال دے فرمایا وکول جا الحق کہہ دو کہ آ گیا حق وضحق البادل مٹ گیا باطل ان البات اللہ کا نظر ہو باطل مٹنے والا نبی علیہ سلاۃ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے اور ایک چڑی ہاتھ میں ڈنڈا لاٹھی اور ایک ایک بدھ کو توڑ رہا ہے اور یہ آیات پڑھ رہے و ضا حق البات ان البات الخان ذہوقا خاری کی روایت ہے کہ باطل ہے ہی مٹنے کے لیے وہ مٹے گا لیکن حق حرکت میں تو آئے حق دعوت تو دے حق اپنا سچائی تو دکھائے تب جو ہے باطل مٹ جائے گا ورنہ حق جب کام نہیں کرے گا حق والے جب بولیں گے نہیں دین کا کام نہیں کریں گے دعوت کا کام نہیں کریں گے تو لازمی طور پر باطل نے رہنا ہے شفا ان اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن کو وہ جو کہ شفا ہے وہ رحمت رحمت ایمان والوں کے لیے ولاد المین اللہ خسارہ نہیں زیادہ کرتا ہے ظالموں کو مگر نقصان میں قرآن کریم ایمان والوں کے لیے تو ذریعۂ نجات ہے اور ظالموں کے لیے ظالموں کے لیے نقصان کیونکہ قرآن کریم کے ساتھ لوگ جو بھی انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کا نقصان بڑھتا ہے اور جو ان پر ایمان لا چکے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے ان کو عذاب سے بچا دیتے ہیں برے اخلاق سے بچا دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی سکون لاتا ہے قرآن اور مرنے کے بعد قیامت میں ان کے لیے شہیر ہے گواہ بچانے کے لیے سبب ہے جب انعام کرتے ہیں ہم السان ہے کسی انسان پر ہاں رضا تو وہ ایراز کرتا ہے وہ نہ بھی جانے بھی اور دور کر لیتا ہے اپنے پہلو کو شر رکانے اوسا جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو ہو جاتے وہ نہ امید مال دولت ان کے پاس آ جائے صحت تندرستی آ جائے اور قوم قبیلہ ان کا ساتھ دے تو بڑا معترض بنتا ہے اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر بڑا اللہ کی بغاوت پر اتر آتا ہے لیکن جب ان کو تکلیف پہنچ جائے اولاد کی طرف سے قوم قبیلے کے طرف سے مال کی غربت آ جائے پھر بڑا ناؤمیل ہوتا ہے وہ سارے نعمتوں کو بھول جاتے جو اللہ پہلے ان کو دے چکا ہوتا یہ صفت ایک مومن کی نہیں ہے مومن تو مال دولت کے حال میں بھی اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے بندگی کے اعتبار سے اور حالات تندرستی میں بھی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے یہ فساق اور فجار کے علامات اللہ فرما دیجئے دیجیے ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر رب تمہارا خود جانتا ہے ان لوگوں کو جو سیدھے راستے کی ہدایت پر ہیں جو زیادہ ہدایت آپتا ہے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں ان کو اللہ جانتا ہے تمہارے رب اس سے واقف ہے اس کو معلوم ہے ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتا رہے گا ان سے کہہ دو شرک کرنے والے ہیں کرتا رہے شرک لیکن اللہ کو پتا ہے کہ سدھ رستے پر کون ہے نتیجہ ان کو معلوم ہو جائے گا ویس سوال کرتے ہیں روح, روح کے بارے میں کل آپ فرما دیجیے روح, روح میرا میرے رب کا امر ہے خلیلا تم نہیں تمہیں علم دیا گیا ہے مگر بہت کم یہ سوال کیا تھا اہل کتاب نے یہودیوں نے اور مشرقین کے ذریعے سے کیا تھا ان سے سوال کرو نبی علیہ السلط اسلام رستے پر جا رہے تھے ان کو رستے میں روک دیا یہ ہمارا سوال ہے کیا سوال ہے روح کے بارے میں بتاؤ روح کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ آیا تو تاریخ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے اللہ کا امر بس اس سے آگے تم کو کسی کو بھی علم نہیں ہے روح کے بارے میں اور کوئی معلومات تمہیں نہیں ہے وہاں ہوتی تم من کلیلا وہ کلیلا کیا ہے وہ کلیل یہ لفظ ہے اس آیات کے اندر کہ روح کیا ہے من امر وہ کلیلہ علم یہ ہے اور کچھ نہیں ایک پیر سے ہمارے بات ہوئی تھی پیر سے یہ انٹیلیجنس کالونی نے پیچھے تو اس نے کہا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے میں نے کہا چلو ثابت کروں شروع ہو گیا کہتے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارے اندر اللہ ہے میں نے قرآن وہ گھر والے سے کہا جو جس گھر میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ قرآن لے کے آؤ قرآن لے کے آیا اس کے ہاتھ میں دیا وہ آگے پیچھے ادھر ادھر آیات کہاں ملتا اس کو میرے ذہن میں تو فوراً وہ آیات آ گیا تھا کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں کافی دیر کے بعد میں نے کہا یہ قرآن موضی دے دو میں وہ آیات نکالتا ہوں جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ آپ کے خلاف ہے آیات میں نے سورت زاریات کی نکالی وہ پھر انفوشکما بلا تب سرون میں نے کہا یہ ہاں دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ علامات ہیں علامات ہدایت کے علامات ہے زمین میں ہیں اسمان میں ہے وہ پھر اور تمہارے نفسوں میں بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ تمہارے نفسوں میں اللہ ہے تمہارے نفسوں میں اللہ کی وحدانیت کی پہچان کے علامات ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام میں اپنا روح ڈالا میں نے کہا نہیں من روح ہے من وہاں جانب کے علاقے معنی میں ہے اللہ نے اپنی جانب سے اپنے طرف سے آدم علیہ السلام میں روح ڈالا ہے اپنا روح نہیں ڈالا ہے یہ مانا بالکل باطل معنی ہے قرآن سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا اور میں نے کہا آپ یہ تو ثابت کرے قرآن سے کہ روح ہے کیا چیز یہ آپ ثابت کریں تب جا کے بات بنی گیا گی. بہرحال کہاں ثابت کرتا پھر میں نے یاد پڑھ کے دکھایا دیکھو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے تو روح اللہ کا امر ہونا یہ اللہ کے ذات میں سے جز نہیں ہوگا اس کو تم اللہ کا جز نہیں قرار دے سکتے جس طرح قرآن ہے قرآن کو ہم اللہ کا کلام تو کہیں گے لیکن اللہ کے ذات کا جز نہیں کہیں گے تو میں نے کہا اسی طرح روح اللہ کے طرف سے ایک امر ہے نہ کہ اللہ کی ذات کا جز ہے اور تم تو اس کو جز ثابت کر رہے چل ہی نہیں سکے اس پر بہت رسوائی ہوئی جو ان کے موریدین بیٹھے ہوئے تھے وہ ہنستے تھے پھر صاحب پر اس پر وہ غصے ہو گئے یہ بےستی کر رہے ہیں ہمارے ہم نے کہا تو ہم نہیں کر رہے ہم تو وہ بات کر رہے جو حق ہے پھر مجلس کے اختتام پر اس کے سارے موریز ہمارے ساتھ باہر آ گئے اچھے تاثرات ان کے تھے کہ بھائی آج تو ہمارے پر کئی حقیقتیں کھل گئی ہیں جو پہلے ہم نہیں جانتے تھے ہمارا تو اگر ہم چاہے تو ضرور ہم لے جائیں گے قرآن کریم کو بال وہ جو اوح نام نے وہی کی ہے لیکن آپ کے طرف اللہ کام پہ نہیں ہوگا آپ کے لیے اس قرآن کریم کو واپس لانے میں عالینا ہم پر وکیلا کوئی حمایتی اب دیکھیں نا اس آیات میں کتنی سراحت ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو آپ کے سینے سے چھین لیں اور پھر اس قرآن کو تجھے واپس دلانے پر ہمارے خلاف آپ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے کتنی اللہ تعالی نے اپنی نبی کی کمزوری بیان کی یہ میرے نبی ہے میں نے اس کے اوپر وہی کی ہے میں نے اس کو قرآن یاد دلایا ہے قرآن کا علم میں نے اس کے سینے میں بٹایا ہے اب لوگ اس نبی کے بارے میں جو خیال رکھتے ہیں اس کو متصرف مانتے ہیں کتنے جائر ہے اللہ رحمت رب مگر یہ میرا بانی ہے آپ کے رب کے ان نفزلہ ان فضلہ کان عالیہ کا کبیرہ کبیرا کا فضل تج پر بہت بڑا ہے بہت بڑا فضل ہے تج پر کہ اس نے تجھے نبی بنایا رسالت سے نوازا قرآن کریم کا علم تجھے دیا لہذا یہ اللہ کا فضل ہے تج پر تیرے اپنے اس میں کوئی کارکردگی نہیں ہے کل آپ فرما دیجیے سب سب مثل وملے بازرا اگر سے ہو ان کے بعض باز بازوں کے مددگار فرمائیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں نا چیلنج ہے تمہیں سورت یونس سورت کہ تمہارے خلاف چیلنج ہے تم بیاشر سو رن دس صورت لے کے آؤ اور صورت بقرہ میں ہم نے ایک پڑھ لیے تو ایک صورت صورت میں مصر ہی یہاں اللہ رب العالمین نے مطلق چیلنج دے دیا اس قرآن کی طرح انسان اور جن سارے اکٹھے ہو جائیں اس قرآن کے مقابلے کے لیے اپنی کوششیں کریں اللہ فرماتا ہے لا یا لا یا چونا وہ نہیں لا سکتے بھی مصر کی اگرچہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر لیں سے یقیناً پیر پیر کر بیان کیے ہم نے بہاد القرآن لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثال ہر قسم کی مثال ہر قسم کی مثال سے مراد ہر وہ مثال جو سبب ہدایت بنے کیونکہ بے مقصد باتیں تو اللہ کی کتاب میں نہیں ہو سکتی ہے وہ مثال جو سبب ہدایت بنے آبا سر اللہ سے انکار کیا لوگوں کی اکثریت میں لگا ہر گزم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر خط آیا تک تب جو لنا جاری کر دے تو ہمارے لیے مینل اردو آ چشمے ایک چشمہ تم جاری کرو اب یہ جزاد کا مطالبہ جس کا پہلے ہم بار بار حوالے دے چکے ہیں فستو جاری کر دے نہر, نہر جاری کر دے خلا ان کے درمیان مانا جگہ جگہ تفجیرہ جاری کرنا تیرے باغ ہو اس میں کجور اور انگور لگے ہوئے اور ہر جگہ اس میں چشمے جاری کر دو تم تو اس کے اور یا تم گرا دینا ہمارے اوپر کوئی ٹکڑا کہاں سے گرا دینا یا گرا دینا ہمارے اوپر کما جانتا جس طرح تو دعویٰ کرتا ہے ہم پر کس اپن کوئی ٹکڑا اسمان سے تم کہتے ہو کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا اوپر سے کوئی عذاب لائے گا کوئی اسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تمہارے شرک کی وجہ سے زمین پٹ جائے گی آتی قبیلا یا تم لے کر آؤ آو اللہ اور اللہ کے فرشتوں کو آمنے سامنے اللہ کو بلا لو فرشتوں کو بلا لو وہ ہمیں کہیں دے کہ میرا نبی ہے ہم مان جائیں گے او یقون سونے کا آو مطالبات اور کیسے انداز میں آپ کے لیے سونے کا گھر ہونا ہرگز ہم نہیں لائیں گے آپ کے چڑھ جانے کو حتہ یہاں تک تو کے اوتھار لائے تلینا ہم پر کتابن کتاب کتاب نفر جس کو ہم پڑھ سکیں یہ سب مطالبات کیے نا یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ جواب دیکھو بہترین جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ مالک خالق ہے کل آ فرما دیجیے سبحان ربی بھی پاکی ہے میرے رب لیے حل تو نہیں ہوں میں اللہ بشر رسول مگر میں تو بشر ہوں رسول ہوں میرے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے چشمے جاری کرنا سونے کا گل بنانا اسمان میں چڑھنا کتابیں لے کر آنا اس کی کیا حیثیت ہے میں تو بشر ہوں نورانی مخلوق نہیں ہوں دوسرے یہ کہ میں رسول ہوں رسول کا کام کیا ہے رسول تو دوسرے کا پیغام لانے والا ہوتا ہے اس کا اختیارات نہیں ہوتے اس کو تو جس نے جو کچھ کہا وہ اگلے کو منتقل کرتا ہے میں تو پیغام لانے والا ہوں اس میں میرا کیا کام ہے یہ تو جتنے بھی تم مجھ سے مطالبات کرتے ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ باتیں تمہارے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ سے تم مانگو تمہیں معجزے دیتا ہے میرے ذریعے سے ہزار دے ہزار دفعہ دے لیکن میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے. اب نبی کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں میں بشر اور رسول ہوں پیچھے آنے والے کہتے ہیں نہیں کیوں نہیں ہے سارے اختیارات تیرے پاس ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے نبی سچ بولتے ہیں یا یہ لوگ سچ بولتے ہیں نبی سچ بولتے ہیں کہ نہیں ہے میرے پاس اختیارات میں بشر اور رسول ہوں یہ کام میرے اختیارات میں نہیں ہے اللہ کے اختیار میں ہے ہاں یہ لوگ جھوٹے ہیں لائے اس جب ان کے پاس ہدایت ہدا مگر ان یہ کہ انہوں نے کہا اللہ ہو بشر رسول, رسول لوگ ایمان سے کیوں رکے اور اے مام نہیں لاتے کیوں نہیں آتے اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ رسول جو ہے یہ بشر ہے اب ابھی معاملہ کیسے الٹ ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم بشر تو نہیں مانتے رسول مانتے ہیں انہوں نے کہا ہم رسول نہیں مانتے بشر مانتے یہ فرق ہے آج ہماری امت کے لوگ نبی کو بشر نہیں مانتے کہتے نورانی مخلوق ہے انہوں نے کہا ہم اس کو نوری نہیں مانتے انہوں نے رسول کو بشر کہہ کر انکار کیا اللہ فرماتے یہ تو ہر دور میں ایسا ہوا ہے لوگوں نے رسول کی رسالت سے انکار اس کی بشریت کی وجہ سے کیا ہے کل آپ فرما دیجیے لوکانا برج زمین میں ملائے کو تم فرشتے مطمئنان کے ساتھ فرشتوں میں رسول ملک بیچتا لیکن فرشتے زمین میں اس طرح چلتے پھرتے نہیں ہیں جس طرح تم چلتے پھرتے ہو مانا زمین میں آتے تو ہیں لیکن مستقل مسکن ان کا یہ نہیں ہے ان کا مسکن اسمان ہے ان کے رہائش اسمان ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اسمان پر چار انگلی کی جگہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں مل فرشتوں کا سجدہ نہیں ہوتا اور قریب کے فرشتوں کے وزن سے یہ اسمان پٹ جائے ٹوٹ جائے اتنا وزن ہے اور فرمایا کہ یہ اسمان جو ہے اس کی آوازیں آ رہی ہیں جس طرح چارپائی پر بندے بیٹھ کر اور اس کے جو انہیں پائیوں سے آوازیں ہی نکلتا ہے اس طرح اس آسمان کے آوازیں آتی ہے لیکن وہ تمہیں سنا نہیں دیتے اس لیے کہ اس آسمان پر فرشتوں کا بہت بڑا وزن ہے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کا مسکن زمین نہیں ہے آسمان ہے ہاں آنا جانا ان کا ہوتا ہے تو اگر نوری مخلوق زمین پر ہوتا تو ہم نوریوں میں نبی بنا کر بیچتے لیکن نوری مخلوق نہیں ہے بلکہ بشری ہے ناری مخلوق ہے اور خاکی مخلوق کے مٹی سے بنے ہوئے آدم علیہ السلام کے اولاد اس لیے ہم نے بینکم کافی ہے میرے تمہارے درمیان میں اللہ تعالی کی گواہی شہادت کے لیے اللہ کافی ہے کہ میں رسول ہوں اور بشران خبیرم خبیر یقیناً وہ ہے اپنے بندوں کو خوب جاننے والا خوب خبردار اور خوب دیکھنے والا اللہ تعالی کو پتہ ہے اللہ کو اپنے بندوں کا حقیقت معلوم ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے جس کو اللہ گمراہ کرتے پاؤں گے تم ہرگز ان لئے اولیاء کوئی دوست مندون ہی اللہ کے ماں سیوا ون ہم اکٹا کریں گے ان کو قیامت کے اللہ تعالی فرماتے ہم قیامت ماں جہنم ٹکارا ان کا جانم ہوگا کلا خبر جب وہ بجنے لگے گی وہ آگ تو ہم اس کو اور بڑھکائیں گے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو ہم سر کے بل لے آئیں گے سوال کیا نا صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بل کیسے بندہ آئے گا فرمایا وہ ذات جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ ٹانگوں کے بل ان کو چلاتا ہے وہ ذات طاقت رکھتا ہے کہ سر کے بل ان کو لے آئے گا اور یہ بات اللہ نے صورت فرقان میں بھی کی ہے کہ آلہ وجوہ ہم ان کو سروں کے بل لے آئیں گے اللہ اس پر قادر ہے یہ ضلع کی اور ہے۔ جزاؤم یا ان کا بدلہ ہے کفروا کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیا ہمارے ریزا ریزا انا لمحہ بہ سور خلق جدیدہ ہم ہوں اٹھائے جائیں گے نئے خلقت میں جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا اولم کیا انہوں نے نہیں اور زمینوں کو قادر, ان وہ, قادر ہے علی یہ کہ وہ پیدا کرے مثلہ مسلح ان کی طرح وجہ اور بنائے ان کے لیے اجلن وقت مقرر لار بفی جس میں کوئی شک نہیں ہے بس انکار کیا ظالموں نے مگر کفر کرنے سے مانا کفر کرنے سے انکار نہیں کیا وہ کرتے رہے اور ایمان سے انکار کیا فرما ان ظالموں نے اس بات پر سوچا نہیں ہے پیدا کرنے والا آسمانوں کا وہ زمینوں کا وہ تو کیا وہ اس کا قدرت نہیں رکھتا ہے کہ اس جیسے اور اللہ تعالیٰ پیدا کر لیں ان کو مار دے اور لوگوں کو لے آئے اسمانوں کو مٹا کر نئے اسمان مخلوق پیدا کرے یہ تو سارے قوت اللہ کے پاس ہے ان کا کام صرف کفر ہے کوجیے لو ان تم تم لے کو نا اگر ہوتے تم اختیار رکھنے والے کس چیز کے خزائن رحمت رب رب کے خزانوں کے اگر تم رب کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو کیا ہوتا اس وقت ضرور تم کو روک لیتی خرچ کرنے کے خوف وکان ال انسانوں کا تو ہے انسان انتہائی بخیل سارے دنیا کے خزانوں کو تو چھوڑو اگر کسی انسان کو ایک بستی کا خزانے دیا جائے نا مثلاً کراچی کا بھئی کراچی والوں کو پانی تم نے دینا ہے کراچی والوں کو آٹا تم نے دینا ہے کراچی والوں کو فروٹ اور فلاں فلاں چیزیں تم نے دینی ہے وہ جب ایک دن خرچہ دے گا نا اس سے شام کو حساب کرو کہیں گے کہ بھائی ایک ہزار گائے اور جب ہو گئی اور جناب بیس ٹرک جو ہے اٹھا آ گیا تھا وہ تو فلاں کالونی میں غبن ہو گیا کھا گئے لوگ کل کو بولے گا بھائی رک جاؤ اور نہیں کھاؤ یہ کہاں سے لاؤں گا میں اتنا سارا ایک کالونی کے کانے کو وہ پورا نہیں کر سکے گا اللہ فرمت یہ میرے ذات میں سب کو دیتا ہوں اگر تم کو مالک بنا جائے اگر تم خالق کے مقابلے میں خزانوں کے مالک بن جاؤ اور اللہ کے رحمت تمہارے ہاتھ میں دی جائے تو تم تو اللہ کے نعمتوں کو لوگوں سے روک لو گے مانا مخلوق میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ روزی دیتا ہے وہ اولاد دیتا ہے وہ پانی دیتا ہے وہ ہوائے چلاتا ہے یہ مخلوق میں اختیار نہیں ہے فلاں بابا بیٹھے دیتے ہیں فلاں بابا بیٹیاں دیتے ہیں اور لوگوں نے مشہور کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسا ہے کہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے شیر کے خلاف ان کے لیے دلیل بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے نہیں ہوتا چھوٹے سر والے ملتے حالانکہ جھوٹ بوتے بہمان ہیں بابا نہ چھوٹے سر والا دے سکتے نہ بڑے سر والا بابا کے لیے تو قرآن نے مثالیں دے دی ہے کہ وہ تو ناقص اضا کو پورا نہیں کر سکتا ہے جو ناقص آزا کو پورا نہیں کر سکتے وہ اولاد کہاں سے رہے گا یہ تو باطلا کرایہ تو فرمایا کہ انسان کے اندر انتہائی بخل ہے لہذا ان کو اللہ نے کسی چیز کا اختیار نہیں دیا سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں ساری چیزوں کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں رزق کے خزانے اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہے موسا مسہورا میں یقین کرتا ہوں گمان کرتا ہوں تج پر ہے موسا جادو کیا ہوا تم جادو کیا ہوا شخص ہوا تجھ پر کوئی جادو کا اثر ہے کس آیات ہم نے پڑھا ہے نا صورت آراب میں جراط آ گئے کمل آ اللہ نے دم مسلط کر دیا کس آیات پھر نے کہا تجھ پر جادو کا اثر ہے کالا فرمایا مسالیہ سلاۃ والسلام نے لقد عالمتا یقیناً تو جانتا ہے ما ان نازل نہیں کیا ہے ہاں رباو مگر اسمانوں زمینوں کے مذکورہ ہلاک ہونے والا ہلاک کیا ہوا اس حیات میں علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایمان صرف یقین کا نام نہیں ہے ایمان صرف یقین کا نام نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا ایمان صرف یقین کا نام ہے ان پر علما نے جانتا تھا کہ مسا اللہ کے نبی ہے اس کے پاس کتاب اللہ کا کتاب ہے کیوں مسا علیہ السلام نے لام تاقید اور قد تقید دونوں کو ملایا کالم السایر یہ تو بسایر ہے اور پھر کہا کہ نیلاز اللہ کا یا پھر مجبور میں گمان کرتا ہوں تو پہرون ہلاک کیا ہوا اس میں ان لوگوں کے لیے بھی دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں پھر تم یا پھر مدد بھی کرو اس لیے کہ اللہ نے فرما یا فرون قرآن میں آیا ہے تو اگر یا آ جائے تو یا آنے سے وہ دلیل بن جائے گا یہ تو پھر فرعون کے لیے بھی آ گئے یا فرون اب یہ مثال السلام مجھ اس سے مخاطب ہے تو مخاطب کے لیے یا استعمال ہوتے تو آپ کو یہ اٹھے گا کہے گا نہیں وہ یا رسول اللہ حدیث میں آئے تو ہم بھی یا رسول اللہ پڑھیں گے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ تم ثابت کرو کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کیا تھا مکے میں تھا کسی صحابی نے مدینے سے کہا ہو یا رسول اللہ یا مدینے سے باہر تھا اور مدینے والوں نے کہا ہو یا مکے سے باہر تھا مکے والوں نے کہا نہیں اس کے غیر میں کسی نے یا رسول اللہ نہیں کہا بلکہ اس کے موجودگی میں بھی بڑے آداب کے ساتھ سابق کرام بات کرتے تھے اور صورت حجرات میں اللہ نے اس کا رد کیا ہے جو نبی کو عام لوگوں کی طرح آوازیں دیتے ہیں اس نے کیے کہ وہ ریلا ہے ان کو مانا پسلا ہے ان کو مل اور خاک رکھنا ہو ہم نے غر کیا اس کو مما ہو جو ان کے ساتھ تھے سب یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ فرعون غرق نہیں ہوا تھا وہ بچ گیا تھا وہ بعد میں اپنے موت مارا ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں پاک غرق نہ ہو ہم نے ان کو غرق کیا ہے اور ان کے ساتھ لشکر وہ کھلنا اور ہم نے کہا میں بادی اس کے بعد بنی, بنی اسرائیل بنی سراہیل سے اسکن العرد رہو تم زمین میں شام کی زمین اور بیت المقدس کی زمین ان دونوں علاقوں میں بنی سراہیل رہے ہیں فائدہ لفیفا لفافہ ہے نا لفافہ لفافہ کر دے تم کو تم سب کو لفیف کر دیں گے جمع کر دیں گے تم جہاں بھی رہو گے تو ہم تم کو ایک میدان میں ایسا لے آئیں گے کہ جس طرح لفافے میں کسی چیز کو سم سمیٹ کر کے ایک ہی جگہ بند کر کے لے آؤ تو فرمائے سب کو ہم باہر اکٹھا کریں گے جہاں بھی تم ہوں گے رہائش کہیں بھی ہو لیکن اللہ کے عدالت میں تم اکٹے اکٹھے آؤ گے بالحق اور حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ قرآن و مان ص اللہ کا بے جام نے آپ کو اللہ مبشرہ نظیرہ مگر خوشخبری دینے والا ڈرانے والا اللہ فرماتا ہے قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اس کے خلاف دل کے استحضاء ہے مذاق ہے نبی کے توہین ہے یہ ظالم ہے قرآن کے حقانیت میں کسی قسم کا شک شب شبہ نہیں ہے اور دنیا والوں کے لیے یہ چیلنج ہے اور یہ نبی مبشر یہ بشارت دینے والا اور نذیر ہے ڈرانے والا ہے اس کے فقط یہ ذمہ داری ہے یہ دروغہ کسی کا نہیں ہے لنا سے ایک ایک دو دو آپ پڑھے لوگوں کو لوگوں پر آپ پڑھ کر سنائے اللہ مخصن تیر, تیر, کر، تیر, تیر کر لوگوں کو آپ پڑھ کر سنائے اللہ کی نبی ایسا کیا نا ایک سورت نازل ہو گیا وہی لوگوں کو سمجھایا جو آیات نازل ہو گئے ہیں ایک آیات نازل ہوئی اور ہم نے نازل, اس کو توڑا توڑا توڑا توڑا ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے حکمت صورت فرقان میں بیان ہوئی ہے کہ توڑا نازل کرنے میں حکمت کیا ہے اکٹھا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں فکر تو اگر ہم اکٹھا اتارتے تو ہاتھوں میں لے کر پھر کہتے کہ یہ جادو ہے ان کا ہر طرف سے اعتراضات علما جو دیے گئے, گئے علم من قبل اس سے پہلے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے جب پڑھا جاتا ہے ان پر تو وہ گر پڑتے ہیں اپنے تھوڑیوں کے بل وہ تھا وہ اللہ کے سامنے آجزی انکساری کرتے ہوئے روکو سجدے میں گرتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان رب یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا کیا ہوا ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آخری نبی بھیجیں گے اس پر کتاب اتاریں گے وہ وعدہ اللہ کا سچا وعدہ اس نے پورا کر کے دکھایا وہ یقر اس خان وہ گر پڑتے ہیں چوریوں کے بل یا کونا روتے ہیں خوش ہوا اور بڑھ جاتے ہیں گڑ گڑانے میں یہ قرآن ان کو گڑ گڑانے میں بڑھاتا ہے یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم با اثر کتاب ہے قرآن کریم سے اگر انسان میں اثر نہ آئے تو کوئی اور کتاب نہیں ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے میرا دل ہے اس کا علاج کیا ہے اس کے لیے سب سے عظیم علاج قرآن ہے اس سے کہیں کہ قرآن پڑھو قرآن سمجھو قرآن کریم کو بار بار پڑھو کثرت سے پڑھو دل نرم ہو جائے گا دلوں کی نرمی کے لیے اللہ کا یہ عظیم علاج ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور علاج نہیں ہے خرید اللہ حامد الرحمان فرما دیجیے کہ پکارو تم اللہ یا رحمان کو ائی اما تدو جو بھی تم پکارو فلاح السمال حسنا اس کے اچھے اچھے نام ہے لیکن اس کو خدا خدا نہ بولنا کیونکہ خدا اللہ کے ناموں میں نہیں ہے رحمان بولو اللہ بولو رحیم بولو ان کے اچھے اچھے نام ہے فلاح الر اسمال حسنا پہلے ہم پڑھ اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکار ہو سوتے اور بہت نہ کرنا وقت بھی سبیلہ تلاش کر اس کے درمیان میں راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صحابہ کرام پر گزرے اوبکر کے گھر کے پاس گزرے وہ بھی تلاوت کر رہے تھے عمر فاروق کے گھر کے پاس گزر گئے وہ بھی تلاوت کر رہے تھے ایک کی تلاوت کو بلند پایا ایک کی تلاوت کو پست اب اوبکر کی تلاوت میں آواز بلند عمر فاروق کا آواز پست ایک کو کہا آپ اپنے آواز کو تھوڑا کم کرو دوسرے سے کہا آپ نے آواز کو تھوڑا بلند کرو تربیت دیا اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم سناتے تھے بلند آواز سے مشرقین گالی گلوچ کرتے تھے نازل کرنے والوں کو برا بلا کہنا اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں تلاوت کا ترتیب یہ اختیار کرو اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ قرآن کی تلاوت مسجدوں میں زور زور سے کرنا جس میں اور لوگوں کے لیے خلل پیدا ہو اس میں علماء نے لکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے اس سے دوسرے لوگوں کے قرآن کریم کی تلاوت میں خلجان پیدا ہوتا ہے اگر کوئی مسجد میں نمازی ہے نماز میں اس کا خلل پیدا ہوتا ہے بازی بائی ہوتے ہیں ان کو معلومات نہیں ہوتے وہ اتنا زور سے پڑتا ہیں کہ پورا مسجد میں اس کا آواز گونجتا ہے اور وہی صرف اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تلاوت والا ہے یہ باقی ویسی خامخواہ بیٹھے ہیں یہ غلط ہے سنت طریقہ نہیں ہے ایسے دمی آواز سے بندہ پڑے کہ اور لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو اور کسی کی تلاوت میں یا عبادت میں اس سے خلل پیدا نہ ہو اس لیے وقت کا وقت تلاش کرو کہ نہیں بنایا اپنے لیے کوئی اولاد الہو شریک جس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے بالم الخب بادشاہت میں ولم ولی اس کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے مین ظلم کمزوری کی وجہ سے وقب بےو تک اور بیان کرو اس کے بڑائی بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے آخر میں پورا سورت کے اختتام پر توحید کا تذکرہ شروع میں بھی سبحان اللہ ذی اسراب آپ دی آخر میں بھی اللہ کا توحید عنوان گویا جس طرح مقرر کا عنوان ہوتا ہے شروع میں ایک آیات پڑھ کر اپنا عنوان شروع کرتا ہے اور پھر اپنے آخر میں عنوان پر آ کے ٹھہر جاتا ہے درمیان میں طریقے بتا رہی کہ عذاب سے بچنے کے لیے طریقے یہ ہے یہ ہے اس میں اہم مثبت طریقہ یہ کہ عذاب سے بچنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کے توحید اور دوسرا مخلوق کے ساتھ نرم گوشا ان کے حقوق کے پاسداری قتل غارتگیری زنا بد اخلاقی اور ان چیزوں سے اپنا آپ کو بچانا یہ نجات کا ذریعہ ہے تو آخر میں توحید کو لایا تمام تر اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی نہ اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں نہ اس کا کوئی مددگار ہے من زلت نا ضلع انسان پر کب آتا ہے کسی پر جب اس کی قوتیں کام چھوڑ دے زلی لو تحت اللہ نے فرمایا کمزوری کی کوئی صفت میرے اندر نہیں ہے کہ مجھے کمزوری آ تو میں نے کسی کو مددگار بنا ہے تو کمزوری میں میرا کوئی مددگار تو ہے نہیں تو نہ میرا کوئی ولی ہے نہ میرا کوئی ولد ہے نہ میرا کوئی شریک ہے جب یہ سب کچھ میرے لیے نہیں ہے تو پھر تم کو کیا کرنا پڑے گا فرمایا تم کو پھر میرے بڑائی بیان کرنی پڑے گی وہ کبیر و تقبیر بڑائی بیان کرو اس صورت کے خصوصیات اس صورت میں اللہ رب العالمین نے عذاب کے اسباب بیان کیے کہ لوگ شرک پر اتر آتے ہیں اللہ کے بغاوت کرتے ہیں یہ سبب بنتا ہے عذاب کے ری انبیاء کے توہین انبیاء کے دعوت کو چھوڑنا نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ کے نبی معراج پر گئے تھے نمبر تین مظالم کے تفصیل یہ ظلم یہ ظلم جب یہ ظلمیں ہوں گے تو پھر امن نہیں ہوگا نمبر چار اللہ رب العالمین نے تمبی کی ہے مشرقین کو کہ اللہ سے ڈر جاؤ نمبر پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کو نکالیں گے جب نکالیں گے پھر ان کو میں مکہ میں نہیں چھوڑوں گا پھر کم رہیں گے صورت کاف اور ماقبل کے ساتھ اس کا رب اطالو پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا معجزہ ذکر کیا اللہ کی قدرت کے لیے بطور علامت اس صورت میں اللہ تعالیٰ اسحاب کام کا تذکرہ کرتا ہے اور علیہ السلام خضر علیہ السلام کا ذوالقرن کا تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور دلائل ثابت ہو جائے نمبر دو پہلے اللہ نے توحید ثابت کیا صورت بن اسرائیل میں مختلف طریقوں سے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے مشرقین کے دلائل پر کہ وہ خر کے عادت باتوں سے ایسے باتوں سے دلیل پکڑتے ہیں جو اللہ نے اولیاء کے لیے یا انبیاء کے لیے ثابت کی ہے وہ ان کو الہ سمجھتے ہیں ان پر اللہ نے رد کیا ہے نمبر تین صورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لمیت تقرا اللہ نے اولاد نہیں بنایا تو اس سورت میں اللہ نے ان کے قباہت بیان کی ہے